حیات پنے اور میں نے بہت محنت کر کے الحمد تھوڑی بہت جتنی فوجی تھی پرانے مجید میں منافقین کے متعلق جتنی آیات ان کی بھی فہرست بنائی اور میں وہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں ان شاء اللہ تو ان آیات میں جو منافقین کے بارے میں آئی ہیں اگر آپ حضرات غور فرمائیں گے تو آیات جناب کی تعداد میں اضافہ بھی ممکن ہے دوسرا پران مزید میں جو یہود سے متعلق آیات ہیں ان کی تعداد میں کافی زیادہ ہے فیصلہ کیونکہ یہ سما شروع سے ڈرتے پر ہے اور یہودیت کا ایک ظاہری روپ ہے اور ایک باطنی روپ ہے ان کی بھی مستقل فہرست بنائی ہے اور وہ او سے جو کتاب ہے یہود کی چالیس بیماریاں اس کے آخر میں لگا دیا مہربانی فرما کر ان پر بھی غور فرمائے اب جو سب چاہتا ہے کہ اللہ رب العدین کے اس عظیم فرید جہاد کی قبیل اللہ کو اچھی طرح سے سمجھے اور جو تحریر کی ایک لحوست آئندی ہے کہ معنی لغوی اور معنی شریف کو ہر وقت خلق مل کر دیا جاتا ہے جو آدمی بھی جہاد کا تھوڑا سا بیان کرے گا آخر میں ضرور ایک دو بات کو اس میں ایسی لگا دے گا کہ جہاد کا معنی سامنے والے کو نظر میں ہو جاتا ہے کہ اصل جہاد کون سا ہے میں کون سا کروں سا. تو اس تحریف سے بچنے کے لیے امت کو کیونکہ کل جہاد کا پور شروع ہونے والا ہے اور یہی جہاد ہمیں انشاءاللہ شاء سے بچائے گا کپڑے کی مغلوبیت سے بچائے گا ہماری دنیا بھی سنورے گی آفرت بھی سنورے گی اس کے لیے آپ کو یہ آیات جہاد ان پر نظر رکھیں جو سارکوادی ہیں منازدین کی آیات پر نظر رکھیں اور یہ کی آیات پر نظر رکھیں اگر کوئی عالم صرف ایک ہفتہ نکالے اور اس ایک ہفتے میں تقافیر میں ان تینوں قسم کی آیات کو رات دن کے غور کر لے تو اسے جہاد کے حقیقی معنی اس طرح سے یاد ہو جائیں گے جس طرح سے انسان کو کوئی سبق یاد ہوتا ہے اس کو صورت یاد ہوتی ہے کلمہ یاد ہوتا ہے اور یہ نہ ہوا تو ساری زندگی ہم لوگ اس فریضے کو مشکوک بناتے ہوئے گزار دیں گے جس کو صاف کرنے کے لیے آقا مدنی نے اپنا خون بہایا اور قیامت کے دن اسی خون کو لے کر آپ سے کھڑے ہوں گے تیرے انخمی ہوگا اس لیے کہ جس کو جہاز میں قدم لگا وہ سکم قیامت کے دن تازہ کیا جائے گا اللہ رب العالمین العالمینا انعام کے طور میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی وہ میں مثال دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں بات سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں ایک بیان کرتا ہوں ایک تقریر کرتا ہوں اس تقریر کو آپ صحیح قرار دیں یا غلط قرار دیں وہ آپ کی ضمدی تھی یاد ہے میں نے ایک تقریر کی تھی میں دوبارہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس طرح کی تقریب مسلمانوں نماز اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم کریم فرض اس فرض کو چھوڑنے والا شخص سخت گلاگار ہوتا ہے کفر کی حدود تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے پرانے مزید میں اسی سے زائد جگہوں کے اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور یہ نماز دین کا ستون ہے جو نماز نہیں پڑھے گا ایک نماز چھوڑے گا منترا کا طلاق میں کام نہیں ایک نماز جان بول کے چھوڑے گا وہ شخص کفر کے کام کرنے شامل ہو جائے گا علم کرام نے سخت رکھی ہے نماز چھوڑنے والے پر کسی نے قطر رکھا کسی نے قید رکھی ہے جو بے نمازی ہوگا اس کا اثر حامان کے ساتھ قارون کے ساتھ قرآن کے ساتھ, ساتھ ہوگا یہ نماز مومن کے لیے معراج کی طرح ہے تو میراج کے اللہ کے نبی نے اللہ سے باتیں کی تھی مومن نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی کھنڈک ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے لیے تم نماز کو نماز ایک مانا طلب رحمت کے بھی آتے ہیں صلا ج کے بھی آتے ہیں نماز بھمانا ورزش کرنے کے بھی آتے ہیں نماز سے ایک بوانا مسلم کے سیتیاں بجانے کے بھی آتے ہیں سداطے اگر کوئی آدمی دعائیں کر لے گا اسے بھی نماز کا سواب مل جائے گا اچھا ٹھیک ہے کیا غلط میں نے آئی پڑھی ہیں جیسے پڑھی اور جہاد کے جو نبئی مانا میں نے بیان کیے ہیں یہ میں قسم خارج کہتا ہوں قرآن میں موجود ہوں میں نے یہ تقریر ٹھیک کی غلط کیا آپ مجھے بتائیں میری یہ تقریر سن کے کوئی نماز پڑھے گا اب جہاد کو کھنٹا دھیان ہوگا اللہ نے مسلمان کی جان و مال کو خروب لیا دونوں مسلمانوں حضور بدر میں نکلے عہد میں نکلے فلاں نکلے جہاد یہ ہے اس کے اندر غبار لگ جائے تو گھر چلنا تھا جنت ہے لیکن جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ بھی جہاد ہے اور دلت کرنا وہ بھی جہاد ہے کوشش کرنا وہ بھی جہاد ہے جی ہاں جی اس کو تو بہت لمبی تشریف کرتی تھی میں ایسا چاہیے تھا کہ پانچ دن پہلے تشریف لیا بالکل بات سمجھ رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھو جہاد اپنے نغوی معنی کے تحت استعمال ہوا hua, اور اس کے فضائل بھی بلد, بلد, اور میں نے کہا تھا کہ لغوی جہاد ہے وہ کافر بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور کس آیت نے بتایا تھا وہ ان جہاز کا وہ کچھ بھی کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کس پر جہاد کرے جہاد ہر وہ کوشش اور محنت جس میں مدم مقابل موجود ہو تو وہ جہاد کرواتی ہے لیکن جہاد اسلامی فرائض میں تو نہیں ہے یہ جہاد کا شری معنی نہیں ہے یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی ہوگا یہ اصلاح نقص کے لیے بھی ہوگا یہ ہر محنت کوشش کے لیے ہوگا اس کی اپنی فضیلت مگر جہاد کا شری معنی کسان کی مطلب ہی ہے کیونکہ مدینہ کی گلیوں میں جب آباد لگتی تھی کوئی بچہ کوئی عورت کوئی بوڑھا جہاد کا کوئی اور مانا نہیں سمجھتا تھا سوائے اس معنی کے اور اس معنی پر قرآن کی یہ چار سے سلاج ہم نے کہیں بے انصافی نہیں کی. جہاں لبری معنی میں جی استعمال ہوا میں نے کہا کہ نہیں کہا لبڑی معنی میں ہو رہا ہمیں کوئی بکل نہیں بیسو مانا ہے جی آج بیسوں چیزوں میں استعمال ہوگا اور وہ سلاد بھی ہوئی ہے ایک سلاد اور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی سلاد کسی کہتے ہیں عربی میں نماز تو کہتے ہیں نا آپ کو کہ ہم کہیں نماز پڑھو وہ کہ آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہم کیسے کہتے ہیں سندو سے نماز پڑھوں کہتا ہے کہ مشکل میں ڈال دیا کون سی نماز پڑھوں سلاۃ علی النبی کا ملائکہ الملائی ملائکہ پڑھوں یا سلاۃ اللہ پڑھوں سلاۃ حیوانات پڑھوں یا سلاۃ و پڑھوں ہم کہیں گے کہ مالا یا نماز کا نماز پر تابل چھوڑ طرف طرح جہاد پر بھی کوئی زیادہ فلسفہ کرے اسے خدا سے نہیں یہ جو پچیس تیس قسم کے جہاد ہے نا ان کو ایک طرف رکھو یہ جو جہاد کو مانا اسلام کے محکم فرائی میں سے ہے جس کا منگیر کافر ہے جس پر اللہ کے نبی کے ستائیس جذبات میں سیاس سال کی عمر میں آقا مدنی نکل رہے ہیں لڑنے کے لیے پھر بھی مسلمان کے نہیں وہ حضور پیاسے جا رہے وہ چھوٹا جہاز کر رہے اور میں بڑا جہاز کر رہا ہوں نبی کے جہاد کو چھوٹا جہاز مسلمان کسان نہیں کر رہا ہمارے اچا نے اس کو اور معنی میں لیا تھا لوگوں نے اسے غلط معنی میں استعمال کیا اللہ کے نبی کا جہاد جہاد ہو سکتا ہے بھلا اللہ کے نبی زخمی کھڑے ہیں منہ سے خون تبک رہا ہے میں ترسی کی بوتل لے کے بیڈ روم کہتا ہوں چھوٹا جہاد کر رہے ہیں میں بڑا جیاد کر رہا ہوں کیا ہے اس سے بڑا ضلع زیادتی کسی امتی کی طرف سے آقا مدنی صلاحی ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سبق یاد کرا دیا کچھ کہا ہے پورے قرآن میں صحیح ہے تمام متنی آیات میں جہاز کس معنی میں آیا پوری پوری صورتوں کے نام اللہ نے سورے کسان سورے محمد سورے حجرات سورے سورے احداد سورے فتح سورے نقل صورتوں کے نام دل کرے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سورتوں کی صورت نازل دل کرے ہمیں جملے میں اس کو کے پھینک دے جب آپ کو تقریر کرنی ہو جہاد کے معنی لغوی پر الگ تقریر کرو وہ جہاد فرق جو مشقت کو کہتے ہیں تقریر کو کہتے ہیں پھر اس کی کئی قسمیں ہیں ایک مسلمان کا جہاد ہے کافر کا جہاد ہے مسلمان کے جہاد کی پھر کئی قسمیں ہیں ایک جہاد کی نفل ہے حضور نے فرمایا الم چاہے تو میں جہاز اور ایک جہاد اپنے ماں باپ کی خدمت میں ہے حضور نے فرمایا فصیح ماں جاہے اس طرح اس طرح سے اس بیان کرو اور جب جہاد کا سری معنیٰ بیان کرنا ہو پھر اس کو الگ بیان کیا کرو تاکہ اللہ کا خیزہ جہاد کبھی بھی تعلیم کے ساتھ بیان کیا جاتا جو بھی بیان کرے گا ساتھ اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹی چیز شامل کر کے ہم نے کوئی بات اپنی طرف سے آپ کے سامنے ساڑھے چار سو آئیٹوں سے دائز اسپتال کا حکم آیا کہ نہیں آیا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی آپ کے یا اللہ تو گواہ رہنا زندگی موت کا کوئی پتا نہیں ہے یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان بات پہنچا دی یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیے بات یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دی بات جلی گلی میں نبی کا فریضہ دلیل ہو رہا ہے مسلمان الٹے لگے ہوئے ہیں مر رہے ہیں اور ہم نے بہار کی کس قسطیں نکال کر اللہ کے نبی کے طریقے سے روپ گرداری شروع ہوئی ہے کسی مسلمان کو اتنا بھی حق نہیں دیتے ہو کہ وہ اسلام کے ایک فریضے کو سچا مان کے دنیا سے چلا جائے ہم نے دوسرے جگہ کہا جس کو نہیں لڑنا نہ لڑے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے الدے رکھے ہیں اور بہار کے رسول تو کرو تین جم حضور بدر میں گئے بہت میں گئے اس دن میں ایک جگہ جلقہ رہا تھا میں نے مسلمانوں کہا بتاؤ اردو عورت جی میں گئے تھے نہیں گئے تھے میں اور سب کہا بتاؤ لڑنے گئے تھے بتاؤ لڑنے گئے تھے جب نبی لڑنے گئے تھے تو نے اس لڑائی کو ماننے میں کہا تو نہیں نہیں کسی کے بعد جب ایک دفعہ بھی تو کافی تھا اور میرے سال کی عمر سے لے کے اور اس بڑھاپے کی زخمی ہو رہے ہیں پتھر کھا رہے ہیں تیل کھا رہے ہیں صحابہ کو تیل دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں چھوٹا جہاد چھوٹا جہاد پتا نہیں کتنا دل بڑا کتنا بڑا دل گٹتا دیا لوگوں کو اللہ نے وہ مانا نہیں تھا اللہ اسلام کے محسم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے وہ کب فرض ہوتا ہے اس کی شرطیں ہیں اور وہ شرطیں میں نے آپ کو یاد کرائی الحمد للہ میں نے یہ نہیں چھوڑا کہ آج ہر آج بھی کہتے ہیں جہاد کی شرطیں نہیں اسے پوچھو کتنی شرطیں سنا دیں یاد نہیں افسوس ہے دو کی شرطیں یاد ہر چیز کی شرطیں یاد نماز کی شرطیں جہاد کی شرطیں مسلمانوں کو یاد نہیں میں نے بیسوں شہروں میں اور درجنوں ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی مجھے جہاد کی شرط سنا دے جو اعتراض کرتا ہے نا جن کی شرط یاد ہی جانے کی نیت ہی نہیں ہے سب سب اس میں لگ پتا نہیں گجرات کے ہم بھی لڑیں گے تو پھر بہانا ہے کشمیر غیر چلی ہے فلاں ایجنسیوں کو بھی ہے مشاہدوں کی گاڑیاں کہاں سے ان تمام چیزوں کا کیا تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ قرآن کے ساتھ قرآن تو لڑنے کا ہو مجھے بھی دے رہے آپ کو بھی دے رہا ہے ہم نے اس پورے پانچ دن میں اپنی کوئی بات نہیں کہی مفترین کے اقوال اخبار نکلتی جہاد کے شری معنی جہاد کے طریقے بتائے اور کتال کی آیات چھانٹ کے آپ حضرات کی خدمت پر رکھ دی آپ کا فرض ہے آپ نے جلدی جلدی پہنچانا ہے اس کے ان اللہ ایک ایک مسلمان تک پہنچانا ہے تاکہ انہیں پابندیاں لگ جائے تو پھر جہاد کے معنی میں تحریف شروع نہ ہو جائے تبدیلی نہ ہو جائے یہ کرنا پڑے گا ورنہ امام ماجی آ جائیں گے ویسے عیشا علیہ السلام آ جائیں گے اور ہم ان سے کہیں گے تو عیشہ بنتا ہے اور کا فقات اللہ عنا ہنہ قائد کہ جاؤ آپ لڑو ہم تمہیں نہیں جاتے کیونکہ جب جہاد کے معنی نہیں آتے ہوں گے تو کیسے جائیں گے لڑنے کے لیے اب سب کو مانا یاد ہو گئے ہیں میں نے کہا تھا جہاد کے چار معنی ایک معنی لغوی وہ کیا تھے محنت اور مشقت کرنا اعلیٰ کرتے بھی اس افراد ما و مصیبت خوب محنت اور طاقت خرچ کرنا جبکہ مدعم مقابل کوئی چیز ہو کوئی نفس ہو کوئی تایہ ہو کوئی کافر ہو تو مسلمان کو لونو مانا اور جہاد کے ذریعے مانا چاہے فی الفیق اللہ مباشرتن یا معاونتن مال معاون اللہ تقیر التواد اور جہاد کو اصطلاحی مانا چاہے القطالفی سبیلّہ اور جہاد سے عرفی معنی کیا ہے عرفی معنی شریف معنی اصلی معنی اتفاق ہے محبت مفدرین کا اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو آپ کو ایک محدث سے ایک مفسر غیر مجاہد نہیں ملے گا ایک بھی صوفیہ کی کتابیں اٹھاؤ تمہیں بڑے بڑے مشاہد طریقت میں سے کوئی بغیر جہاد سے ملے گا سب جاتے سب کو پتا تھا کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں یہ تو ابھی پتا نہیں شروع ہو گئی ہے جب سے انگریز آیا یہاں اور مرزا قادیانی کو اس کاجی آنے کوئی مسلمان جہاد کو خالص بیان کرنے کو تیار نہیں ضرور اس کے سرا میں لوگ جتائیں گے اور آخر میں لوگوں سے کہیں گے کیا ضرورت ہے لڑنے کی جہاں کس سے بھی ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے تو تمہارے جس جہاد سے کافروں کو نقصان نہ پہنچے اللہ کے دین کو فائدہ نہ ہو وہ کسان ہوگا وہ جہاد ہوگا بلا ارے اتنا امتحاد ہو رہا ہے ساری دنیا میں تو حضور نے کہا تھا جلد ختم ہو جاتی کیوں نہیں ختم ہو رہی تحریف جائز نہیں ہے اور اس تحریف کا خاتمہ ہو جانا چاہیے اچھی طرح سے تو آپ کو یاد ہے شرطیں کتنی ہے جہاد کی ساری یاد ہے نا اور ٹیسٹ کرائی آپ لوگوں نے کہ آپ میں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی جی جاتی ساری پائی جاتی ہے الحمد تو کس تیاری کر لیں ان اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ کا بہت شکر ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ توفیق دی کہ سورہ فاتحہ کے اشارات سے لے کے پھر سورہ بقرہ سے لے کے سورہ اس سورہ نثر تک ہم نے یہ تمام آیات مکمل کی ہیں ابتدا میں کافی تشریح بھی ہو گئی مختلف چیزوں کی امید نے محفوظ کر لیے ہوں گے اپنے پاس آخر میں تو پھر وہی ہوا جو مدارس میں ششمہ امتحان کے بعد ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوا آخری دو دن میں لیکن جیسے تیسے اللہ تبارک نے مکمل کیا سبحان اللہ و سبحان اللہ, اللہ, و اللّہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی بنکل بن وطوب علیہ سبحان کا شہد اللہ حضرات علماء تصریف لائے ہوئے ہیں تاکہ بہت جم کے بیٹھیں گے ان کے بیانات ہوں گے اکابر کی نصیحتیں ہوں گے انشاءاللہ دعا ہوگی جو سات سو طلبہ کو طلبا کو سمجھ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے باقی کئی معروم ہو گئے کیونکہ وہ بہت آخر میں آئے تھے سب کو تو نہیں دے رہے سات سو ہے سات سو زیادہ جن کو سمجھ دی جائے گی انشاءاللہ اور آپ حضرات کو جن سے میں نے کام لگایا تھا وہ آپ حضرات اس کی تیاری کرنے اور کچھ ساتھیوں کے لیے انعامات بھی رکھے گئے ہیں جنہوں نے کافی محنت کی ہے خصوصا ہمارے آصف قاسمی صاحب نے جو اس دورے کے منتظم ہے تو کے بیٹھے حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جو ہماری اطلاع کی نشانی ہے وہ تشریف لا چکے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں حضرت مولانا حسینی صاحب دعوت لائے ہوئے ہیں اور علما بھی استاد العلماء اور ہمارے اخلاق کی نشانی حضرت اخدت حضرت مولانا ڈاکٹر مولانا شیر علی شاہ صاحب دامت برکات ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں بلا کسی تاخیر کے حضرت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں حضرت اپنے زمین خیالات سے ہمیں نوازیں اور اس دورے کے بارے میں اپنے بابرکت ارشادات سے اس دورے کے طلباء کو مستفیف فرمائیں حضرت مولانا ڈاکٹر شہر علی شاخارمت ملکاتہ وكفاء. وسلام على عباده الذين استفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي الرحمة ورسول السلام وإمام الهدى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لا نهدي انهم صبلنا وان الله لما المحسنين میرے قابل صد احترام علماء کرام اور مجاہدین عظام اپ انتہائی قسمت ہیں رب العالمین جل جلالہ نے آپ کو تقریباً پانچ یا چھ دنوں میں قرآن مجید کا جو اصل محور ہے جہادی آیات وہ آپ نے ہمارے مخدوم مکرم امام المجاہدین اسیر ہند حضرت اللامہ مولانا مسعود اظہر حفظہ اللہ تعالی و کا اعلیٰ کو کہ زبان مبارک سے تشریحات سنی اللہ تعالی آپ حضرات کو دارین کی نعمتوں سے سرفرازی عطا فرمائے ایسے دروس ہونے چاہیے خاص کر اگر حضرت مولانا دامت برکاتہم شعبان اور رمضان میں یہ تفسیر پڑھائیں تو زیادہ انصب ہوگا جس میں ہزاروں طلباء شریک ہو سکیں گے یا کم از کم سیمائی یا ششمائی امتحانات کے بعد مدارس میں سفر کے مہینے میں سیمائی امتحان ہوتا ہے یا ششمائی امتحان تو امتحانات کے بعد دو یا تین دن چھٹیاں ہوتی ہے تو اس میں پھر زیادہ طلبا استفادہ کر سکیں گے موجودہ حالات میں ان جلوس کا بہت زیادہ ضرورت ہے جو لوگ جہاد کو سمجھتے ہیں اور قار مجید نے جس اہتمام کے ساتھ جہاد کا موضوع بیان کیا ہے وہ مجاہدین کے زبان سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاد کے پران مجید کی تفسیر شرح صدر کے ساتھ وہی بیان کر سکتے ہیں جو جہاد میں حصہ لے چکے ہوں مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سرخ سیاہی سے لکھا کرتا ہے کہ یہ سرخ سیاہی شہید کے خون کے ساتھ مشابے ہے تو ان کے تمام درس کا دار و مزار جہاد پر ہوتا تھا اور اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو فرماتے تھے جس طالب علم کو سائیکل چلانا آتا ہو وہ میرے دور تفسیر میں آئے اور پڑھے اگر آج مولانا زندہ ہوتے مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو طالب علم ٹینک چلانا جانتا ہو جو جہاد چلانا جانتا ہو وہ آئے اور میرے دورے تفسیر میں شریف ہو کاش اگر روئے زمین پر جتنے اسلامی ممالک ہیں ہر ملک میں جہادی مضمون کو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا تو آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا آج ہم امریکہ کے سامنے سرنگ نہ ہوتے ہمیں ایسے جرنیلوں کی ضرورت ہے ہمیں ایسے روسا ملوک کی ضرورت ہے کہ جو علم جہاد بلند کر کے امریکہ جیسے خونخوار دہشت گرد کے مقابلے میں سر بکف ہو کے کھڑا ہو جائے افسوس کے آج خالد ابن الولید سارے ابن زیاد جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل ہوتے مستاسم باللہ ایک عظیم مجاہد گزرے ہیں اس کے زمانے میں ایک مسلمان عورت کو روم کے بادشاہ نے ایک جیل میں قید و بند میں رکھا تھا اسی جیل سے ایک آدمی رہائی رہا ہونے والا تھا مسلمان کا اس عورت نے اس کی خدمت میں یہ پیغام دیا کہ آپ تو دو تین دن کے بعد جیل سے نکلنے والے ہیں ابراہ کرم آپ جب اپنے گھر پہنچیں تو لوگ تو آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے آپ کسی کو یہ وسیعت اور یہ پیغام حوالہ کریں کہ وہ بغداد جا کے امیر المومنین کی خدمت میں اتنا کہے بس کہ یا امیر المومنین ان امراطن مسجون فی سجونی روم تو نادی کا وہی سکول یا امیر المومنین بس اتنا پیغام پہنچائے اس عورت کا یقین کہ امیر المومنین کے پاس جب یہ پیغام پہنچے گا تو وہ ضرور میری رہائی کے لیے کوشش کرے گا وہ آدمی رہا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے سب سے پہلے اس نے اپنے رشتے داروں کو کہا کہ بھائی مجھے ایک مظلوم عورت نے یہ پیغام دیا ہے اس کے لیے کون تیار ہوتا ہے کہ وہ بغداد چلا جائے ایک آدمی نے کہا میں جاؤں گا خدا خبر کتنے دنوں میں وہ آدمی روم سے بغداد پہنچا روم اور بغداد کے درمیان کافی مسافر آتا ہے امیر المین کے دربار میں وہاں چوکیداروں پاسبانوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ایک آدمی سیدھا امیر المین کے ساتھ پہنچ سکتا تھا اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین و یا سادت العزورا من بلاجر روم و ابل حکم رسالت عمرات ان مفجونتون روم وہ سونالی و, و تکور یا امیر المومنی امیر المومنین اب ہب غصہ ہوئے اور نردنے لگے کاپنے لگے اور اپنے وزیر اعلی کو کہا کہ لکھو خط لکھو لکھو من امیر المومنین مستاص بلا الا کل روم یہ خط امیر المومنین کی طرف سے ہے روم کے کتے کی طرف روم کے بادشاہ کو کہا کل بھی روم اور کہا سی نما تسلیم ارفالتی ارفل سجون الروم ات لا شیشو جون جندا وباسن علئی کا جنگن آپ فوراً میرے خط کونٹے ہی جب آپ کے ہاتھوں میں میرا خط ہو اسی وقت آپ اس مظلوم عورت کو اکرام و احترام کے ساتھ جیل سے نکالیں ورنہ میں ایک ایسا لشکر جرار بھیج رہا ہوں کہ جس کا پہلا سپاہی آپ کے دربار میں ہوگا اور آخری سپاہی بغداد میں ہوگا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج اسلامی ممالک کے جتنے سربراہ ہیں وہ عرب ہے آجم اللہ تعالیٰ ان کو یہ شہادت فرمائے ان کے دلوں میں شہامت اور سجاعت پیدا ہو کہ تمام شیشا پیلائی ہوئی دیوار کے طرح وہ منسجم اور مستف ہو جائے اور امریکہ کو پیغام دینے کہ خاموش آپ کے کی طرف یا دنیا کے کسی اور اسلامی ملک کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں ورنہ ہم آپ کو زیر زمین دفن کر دیں گے خدا کی قسم اس کی ضرورت نہیں ہے کس طرف حرکت بھی کرے وہ دیکھتا ہے کہ جہاں بھی میں نگاہ جاتا ہوں سب میرے غلام ہیں سب میرے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں ابھی ابھی ایک خط آیا تھا وہاں ایک عالم نے بھیجا میر المنین کے نام عربی میں عام آپ انتم الونا کے مستاق ہیں اگر کہ افغانستان میں ہزاروں طلبا شہید ہوئے اور خون کی ندیاں بہ گئی لیکن اب بھی تم انتم آلونا میں ہو اور کہا کہ یہ آیا تو میں اس وقت نازل ہوئی جب ستر بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے <تصفح> ان کی شہادت کے بعد یہ آیت ٹوٹتی ہے ولا تہین ولا تحزن ہوں وہ انتم العلوم کن امیر المومنین تم انتم العالم ہو آپ یہ فکر نہ کریں <تصفح> کہ میری حکومت چلی گئی طالبان کا وہ عظیم نظام درہم برہم وہ نہیں اب بھی تم وہ انتم العالون کن تم اور خط میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے خلاطین وہ امریکہ کی ہر پر لف دے کر وسا کہتے ہیں تنہا طالبان افغانستان میں تھے کہ وہ ہر بات پر لا نسلم لا نسلم لا طالبان نے قرآن مجید اور نبی کریم سلم کے احادیث کو مضبوطی سے ماں کانوئے خاتون اللہ وہ صرف اللہ ہی سے دینے والے تھے. وہ کہتے تھے جو بھی ہو جائے ہمیں کافر کے سامنے خطر نہیں جھکتے المسلم اور خل مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا علم مسلمان اپنے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا ولا یوسلم ہوں وسیری واحد ولا یم مسلمان اپنے مسلمان کو کافر کے سامنے بغیر یار یاروں مددگار بغیر مدد کے نہیں چھوڑے گا تو کس طرح ہم اساموں اور ان کے ساتھیوں کے بغیر یار یاروں مددگار کے چھوڑے تب امریکہ ان لوگوں کے پاس پہنچے گا کہ جب تک افغانستان میں کوئی طالب علم زندہ نہ رہے یہ ہے سجا وال میں زیادہ مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ بہت بڑے قرآن مجید کے مفصر عالم مجاہد نے جو بیانات کیے ہیں اس کے بعد ہم جیسے ایسے بیکار طالب علموں کی باتیں مناسب نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے محافل کو بار بار ہمارے مارگ وجود میں لائے اور حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ سے و حاصیت عطا فرمائے اور تمام فتن و محن سے رب العالمین مسلمانا, مسلمانوں کو محفوظ فرمائے ایک خلوص سے دعا کریں آج ہماری نگاہیں صرف رب العالمین ہی پر ہیں دنیا میں کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ عراق کے مسئلے میں وہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے یا رب العالمین تمام حالات آپ کے سامنے یا رب العالمین انت غياث المستغيثين اغثنا اللهم انت ناصر المجاهدين انصر عبادك المجاهدين اللهم ان المجاهدين يالون كلمتك اللهم انهم يحاربون اعداء اعداء الاسلام والمسلمين ربنا ارحم على امه محمد صلى الله عليه وسلم کھیلوں میں پیڑے پڑے ہوئے لوگ ان پر کیا کیا گزرتی ہیں یہ لوگ جو افغانستان کے غاروں میں ان پر کیسی زندگیاں گزرتی ہے یار فلا نمی ان لوگوں نے تو آپ کے دین کے لیے آپ کے کلمے کے لیے یہ اتنے مصیبتیں برداشت کی ہیں مولا ان قربانیوں کو قبول فرما مولا ان قربانیوں کو قبول فرما اور ان مظلوم مقہور مجاہدین کو خوشیوں کے دن بھی عطا فرما جن کا کلین قدیر وجاوتی جزیر اللہ ولا سیما امریکہ امریکہ اللہ شمل ہوں وفرق جما ہوں وفرق بنیاں ہوں وزن دیا اللہ پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی قلعہ بنا دے اللہ تعالی پاکستان کو تمام دشمنوں سے محفوظ فرمائے ظاہری دشمن جو ہیں یا باطنی اندرونی دشمنیں یا بیرونی تمام دشمنوں کو زلیل و خوار بنا اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو یار کفار کے بڑے نگاہوں سے محفوظ فرمائے وہ صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد و عالی و اج میں سوئی بھی نو ہی رقم